واشهد ان محمدن عبده و رسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم و شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک من ورائی الحجرات اکثرهم لا یاکلون ولو انہم صبروا حتی تخرج علیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم سورہ حجرات کی چوتھی اور پانچویں آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے جرات اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کو آپ کے گھروں سے باہر سے پکار رہے تھے آپ کو بلا رہے تھے آپ کو آوازیں دے رہے تھے گھر کے باہر سے اصل میں اکثر ہم لا یاکلون اس کافلے کے اکثر لوگ بے علم تھے بلاؤ ان سبرو اگر یہ لوگ صبر کرتے جذباتی نہ ہوتے حتہ تخروجہ الحم انتظار کرتے حتیٰ کہ آپ آ جاتے آخر آپ نے باہر تو آنا تھا آپ آ جاتے یہ انتظار کرتے آپ کو آوازیں نہ دیتے نہ بلاتے لکانہ خیر اللہم یہ کام ان کے لیے بہتر ہوتا مگر انہوں نے آوازیں لگائی ہیں آپ کو بلایا ہے مقصود نہیں تھی گستاخی مقصود نہیں تھی اصل میں یہ بے علم تھے علم کی کمی تھی فبق و اللہ غفور رحیم اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اللہ نے اشارہ دے دیا کہ چونکہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا ان کا مقصود آپ کی گستاخی اور بے ادبی نہیں تھا جذباتی ہو گئے انتظار نہ کی یہ قدم جو انہوں نے اٹھایا صحیح نہیں تھا لیکن اللہ بچنے والا مہربان ہے اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا یہ لوگ کون تھے کہاں سے آئے تھے مسئلہ کیا ہے اب سنیے یہ ایک کافلا تھا جو اپنے علاقے میں رہ کر اسلام قبول کر چکا تھا اس علاقے میں اسلام پہنچ چکا تھا اور یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے لیکن اللہ کے نبی کی ملاقات نہیں ہوئی تھی یہ لوگ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے تاکہ صحابہ کی لسٹ میں ہم شامل ہو جائیں جذبہ دیکھیں جذبہ دیکھیں مسلمان ہو چکے تھے کلمہ پڑ چکے تھے اپنے علاقے میں انہیں معلوم ہوا نبی علیہ السلام کا فرمان لنت مسنار اروگو جو شخص بھی ایمان کی حالت میں اسلام کی حالت میں ایک مرتبہ مجھے دیکھ لے گا جہنم کی آگ اسے نہیں چوئے گی کلمہ تو پڑ چکے ہیں اسلام لا چکے ہیں جذبہ کیا ہے جہنم کی آگ سے بچ جائیں چلو سب چلتے ہیں چل پڑے پیدل چل پڑے یہ کہاں کے رہنے والے تھے اس علاقے کا نام آج کل کسیم ہے قسیم قسیم بھی بولتے ہیں یہ علاقہ ریاض کے قریب ہے اس علاقے اور مدینے کے درمیان موجودہ مسافت کے اعتبار سے ایک ہزار کلو کا فاطرہ تھا درمیان میں سوائے پہاڑوں کے اور کچھ بھی نہیں سواری کا اہتمام نہ کیا بس سنا اور پیدل چل پڑے گسیم سے چلے مدینہ تک ہزار کلومیٹر پیدل جذبہ دیکھیں شوق دیکھیں نبی علیہ السلام سے ملیں گے جہنم سے آزادی مل جائے گی آگے نبی علیہ اسلام نے فرمایا تھا او رام رانی اگر کسی وجہ سے کوئی مجھے نہ دیکھ سکے اگر کسی وجہ سے کوئی مجھے نہ دیکھ سکے کلمہ پڑھ لیا مجھے نہ دیکھ سکا تو میرے دیکھنے والے کو دیکھ لے اس پر بھی جہنم کیا گزم نبی علیہ اسلام کو دیکھ کر اپنے علاقے میں آئیں گے علاقے والے پھر ہمیں دیکھیں گے ہماری اولادوں پر بھی ہمارے بچوں پر بھی ہماری بیویوں پر بھی جہنم کیا حرام ہو جائے گی ذوق تو دیکھیں جذبہ تو دیکھیں ٹھیک ہے علم کی کمی تھی علم کی کمی تھی لو اتنا بڑا سفر طے کرنے کے بعد مدینہ پہنچ گئے انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کے بارے پوچھا وہ کہاں آئے صحابہ نے بتایا وہ اس وقت اپنے گھر میں آرام فرما ہے اپنے گھر میں آرام فرما ہے اب انہوں نے بجائے اس کے کہ مسجد نبی میں جاتے آرام کرتے نماز کا وقت آتا ملاقات ہوتی لیکن ایک ذوق تھا انہوں نے انتظار نہیں کی نبی علی اسلام جس گھر میں تھے باہر آ گئے اور باہر سے آپ کو آوازیں دینا شروع کرتی جس طرح دیہات کے لوگ دیہاتی طرز ہے تکلف نہیں ہوتا شہری زندگی میں کدے تکلف ہوتا ہے اور عام کا وقت ہے ابھی ہم ان کو ڈسٹرب نہ کریں لیکن دیہاتوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا نبی علیہ السلام محسوس نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم دور سے آئے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کو باہر سے آواز دین دینا شروع کر دی آواز دینے میں بھی ان سے غلطی ہو گئی آواز دینے میں بھی حدیث میں آتا ہے کیا کہا یا محمد یا ہمد بتاؤ باہر آئیے ملاقات کرنی ہے گھر والوں نے آپ کو جگا دیا کہ یہ باہر سے آوازیں آ رہی ہیں کون ہے آپ اٹھے نیند میں خلل تو آ گیا نا بے آرامی تو آئی اور آپ نے دل میں بھی کچھ محسوس کیا ناراضگی کہ یار کیا, کیا انہوں نے آپ نے تھوڑا سا محسوس کیا آپ باہر آ گئے دیکھا تو وہ لوگ آئے ہوئے او ہو ملے آپ سے صحابہ کرام بھی جمع ہو گئے ایک صحابی نے جذباتی ہو کر کچھ سخت جملے بھی کہہ دیے اس کافلے والوں کے لیے کچھ سخت جملے بھی کہہ دیے کہ آپ آرام کرتے بیٹھتے نبی علیہ اسلام کو آرام کرنے دیتے ابھی تو آپ گئے ہیں دیہاتی تو ایسے ہی ہوتے ہیں کوئی احترام نہیں ہوتا کیا کچھ باتیں ایک صحابی نے ایسے کہنا شروع کی ایک دم اللہ نے وہی نادل کر دی وہی جو میں آپ کو بھی سنا چکا ہوں اس کے بعد کھڑے کھڑے نبی علیہ اسلام نے گفتگو کی جو بڑی قابل توجہ ہے اور آج غور کرنا ہے یہ باتیں پہلے بھی ایک مرتبہ قسطوں کی شکل میں آپ کو سنا چکا ہوں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں جو میرے علم کے مطابق سابقہ گفتگو میں نہ ہو سکی بات وہی ہے نبی علیہ السلام ان سے پوچھ چکے تھے کہاں سے آئے ہو کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کی موجودگی میں صحابہ کرام کو فرمایا خاص طور پر اس صحابی سے کہا لا تقل جو باتیں آپ نے ان کے بارے کہی سو کہیں خبردار اب مزید کچھ نہ کہو تمہیں پتا ہے یہ لوگ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا تعلق بنو تمیم سے ہے بنو تمیم سے ہے لا تل بنی تمیم نل خیر صحابہ سنو اس قبیلے کے بارے بنی تمیم کے بارے جب بھی زبان چلاؤ اچھی گفتگو سے چلاؤ تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کیسا قبیلہ ہے خبردار کوئی سہ جملے مت کہے اس قبیلے کی بڑی شان ہے میں چند سال پہلے اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں سید ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک روایت آپ کو سناتا ہوں جسے امام بخاری سی بخاری ملا بات وہی ہے جو پہلے سن چکے ہیں سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص سے محبت کرنا اور چیز ہے کسی قوم یا برادری سے محبت کرنا اور چیز ہے آپ کو کسی سے محبت ہے کسی شخص سے دوستی ہے ایک الگ چیز ہے لیکن آپ کسی شخص کی خاطر اس کے پورے قبیلے سے تو محبت نہیں کرتے بعض دوست بھی ہوتے ہیں بعض دشمن بھی ہوتے ہیں بعض سے ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں آپ کا اپنا قبیلہ آپ کا اپنا قبیلہ اپنی برادری اس میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جن سے آپ کی دوستی ہے کچھ لوگ ہوں گے جن سے آپ کی ناراضگی ہے ابو حرارا کہتے ہیں لوگو میں نے نبی علیہ اسلام سے تین حدیثیں سنی ہیں ان حدیثوں کو امام بخاری صحیح بخاری ملا ہیں ابو حرارا فرماتے ہیں لوگو میں نے نبی علیہ اسلام سے تین حدیثیں سنی ہیں تین حدیثیں مختلف موقع پر ایک دن نہیں مختر موقع پر میں نے تین حدیثیں سنی ہیں جب سے میں نے یہ تین حدیثیں سنی ہیں اس دن سے لے کر آج تک زمین کی پشت پر جتنے قبیلے ہیں سب سے زیادہ میں محبت بنو تمیم قبیلے سے کرتا ہوں بنو تمیم قبیلے سے حد درجہ محبت کرتا ہوں وہ تین حدیثیں کون سی ہیں فرماتے ہیں ایک دن میں نبی علیہ اسلام کے ساتھ کھڑا تھا آپ بیت المال کے سامنے کھڑے تھے بیت المال جہاں زکاط کا فنڈ جمع ہوتا ہے زکوٰۃ آتی تھی وہاں جمع ہوتی تھی نبی علیہ اسلام کھڑے تھے میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا ایک آدمی آیا زکوت کا مال لے کر نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا او بھائی یہ زکات کس کی ہے یہ زکات کس نے نکالی ہے اس شخص نے کہا بنو تمیم قبیلے کے لوگوں کی زکات ہے بنو تمیم کبھی کے لوگوں نے یہ زکوت بھیجی ہے نبی علی علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا صحابہ زکات صدقات و قومی صدقات و قومی او صحابہ میری قوم کی زکات آ گئی فرمایا بنو تمیم میری قوم ہے میری برادری ہے میری برادری کی زکاط آ گئی ابو را را کہتے میں حیران ہو گیا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میری قوم کی میری برادری کی میرے خاندان کی زکات آ گئی بنو تمیم کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرا خاندان ہے یہ میری برادری ہے یہ محبت نہیں ہے زمین کی پشت پر جتنے گھر ہیں اللہ کو آپ اندازہ لگیں کتنا محبت ہے کعبہ کے ساتھ اللہ فرماتا ہے یہ بیت اللہ ہے کیا ہے بیت اللہ اللہ کا گھر کیا نعوذ باللہ اللہ, اللہ رہتا ہے وہاں پر نعوذ باللہ اللہ کی رہائش ہے نہیں ہے کسی کا کیدا نہیں ہے. یہ حد درجہ اللہ کی محبت ہے اللہ فرماتا ہے یہ بیت اللہ ہے یہ میرا گھر ہے جو قرآن کریم کے حافظ ہوتے نا حافظ وہ حافظ جو حافظ بھی ہیں اور حیض پر عمل بھی کرتے ہیں حافظ بھی ہیں اور حیض پر عمل بھی کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے الحمد اللہ او لوگ یہ حافظ جو حیض پر عمل بھی کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ میری برادری ہے بتاؤ یہ میرا خاندان ہے اللہ کا کوئی خاندان ہے اللہ کی کوئی برادری ہے یہ حد درجہ اللہ کی محبت ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرا گھرانہ ہے یہ حفاظ جو ہیں یہ میرا گھرانہ ہے یہ میری برادری ہے یہ میرا قبیلہ ہے اندازہ غور فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے حافظوں کو چاہیے وہ بھی شامل ہو جائیں آل اللہ میں کب ہوں گے جب اپنے حیث پر عمل کریں گے لوگو میری قوم کی تقاط آ گئی ابو حریرہ فرماتے ہیں میرے دل میں بنو تمیم کمینے کی محبت بیٹھ گئی کوئی, کوئی دن گزرے کچھ دن گزرے کچھ کہہ دیا کہہ مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں جنگی قیدی جنگی قیدی وہ تقسیم کیے گئے خریدے گئے ایک جنگی عورت کو سید آئے رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا اس کو دیکھ کر کہ بڑی باشعور ہے سلجی ہوئی خاتون ہے خرید لیا نبی علی اسلام گھر میں آئے اس لوڈی کو دیکھا اس قیدن کو دیکھا جو سید عائشہ کے پاس ہے نبی علیہ اسلام نے اس عورت سے پوچھا تیرا تعلق تیرا تعلق کس خاندان سے ہے کس برادری سے ہے اس نے کہا میرا تعلق بنو تمیم قبیلے سے ہے بردن کا حکم نات بھی نہیں ہوا تھا ابو حریرا نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے فرماتے ہیں جب عورت نے کہا میرا تعلق بنو تمیم قبیلے سے اللہ کے نبی رونے لگے نبی علیہ السلام رو رہے ہیں ابو حریرا اللہ کے نبی کو خاموش کرا رہے ہیں اللہ کے نبی صبر کیجیے صبر کیجیے سید ایشا آ گئی اللہ کے کی نبی کیا حکم ہے آپ رو رہے ہیں کیا حکم ہے نبی علیہ السلام نے صبر کیا وہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے آپ ہمیں آت کہا عیشہ اس کو آزاد کر دے آگے سنیں آت کہا اس کو آزاد کر دو فعنا یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں فعن ہا ملد اسماعیل اس کا تعلق بنو تمیم قبیلے سے ہے اور بنو تمیم کبیلا عشا تجھے پتا ہے یہ کون ہے میرے باپ اسماعیل علیہ السلام کی ایک برادری ہے اسماعیل اسلام کی اولاد ہے ابو حرارا کہتے ہیں میرے دل میں اس قبیلے کی محبت اور بڑھ گئی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سبحان اللہ فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے قربے قیامت پر گفتگو کی کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا دجال کے متعلق آپ سن چکے ہیں فرمایا کے دجال آئے گا دجال کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں یہودی ہوں گے یہودی دجال کا کافلہ ہوگا زمین کے چپے چپے پر دجال جائے گا فتنے پھیلائے گا آپ سن چکے ہیں ہتھی کہ سر زمین عرب میں داخل ہوگا جب سرزمین عرب میں داخل ہوگا نبی علی اسلام فرماتے سنو صحیح بخاری کے لیے ہوما شد و امتی ہوماشد و امتی الجال دجال کے اوپر سب سے سخت ترین جو قوم حملہ کرے گی سب سے سخت ترین دجال پر جو قوم حملہ کرے گی وہ قبیلہ بنو تمیم کا ہوگا اور ایک حدیث میں آتا ہے بنو تمیم قبیلے کے نوجوانوں کے تیر تیر دجال کو چھلنی کریں گے ایک حدیث میں آتا ہے لوگوں تم جانتے ہو بنو تمیم قبیلہ کون سا قبیلہ ہے سب تو لگتا یہ وہ قبیلا منحصل قوم منحص القبیلہ فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جو قیامت تک حق پر رہے گی بتاؤ قیامت مت فرمایا لوگ قیامت مت پر یہ قیامت تک یہ قبیلہ حق پر رہے گا انفرادی طور پر کسی کا بے ہو جانا بدعمل ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے منحص القوم من حیث القبیلہ کیا تک بنو تمیم حق پر رہیں گے اگر ہمارے لوگ خالی حق پر نہیں رہیں گے ہمیشہ حق کا ساتھ بھی دیں گے حق کا ساتھ بھی دیں گے لوگوں حق کو پہچاننے کے لیے ایک طریقہ کار یہ قرآن کریم کا مطالعہ کرو ایک طریقہ کار احادیث کا مطالعہ کرو ایک طریقہ یہ بھی ہے جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا آپ علماء سے پوچھیں یہ حدیثیں ہیں بنو تمیم قبیلے کے بارے یہ حدیثیں ہیں کہ کیا تک مطلب یہ حق پر رہیں گے حق کا ساتھ دیں گے ان کے تیر تیرال کو چھلنی کریں گے یہ ہیں حدیثیں اگر حدیثیں وہ کہیں کہ ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر حق کو پرکھنے کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آج میڈیا کا دور ہے آج نیٹ کا دور ہے آج اس قبیلے کو تلاش کرنا آسان ہے اس کے منہج کو اس کے عقیدے کو پرکھنا بہت آسان ہے آپ دیکھیے یہ قبیلہ آج بھی ہے پھیلا ہوا ہے اور جہاں یہ لوگ رہتے تھے آہ یہ پورا علاقہ انہی کا ہے آج اس علاقے کا نام گسیم ہے آپ جائیں عرب میں آپ جاتے ہیں آپ کے دوست احباب عرب میں رہتے ہیں آپ کسی کو فون کریں کسی سے پوچھیں بنو تبھی قبیلے کے لوگ کہاں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے بنو تبییم قبیلے کے لوگ بھی ہیں دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ان میں کچھ وزرا بھی ہیں ان میں کچھ علماء بھی ہیں کچھ تاجر بھی ہیں کچھ بکریوں کے چرواہے بھی ہیں کچھ مزدور بھی ہیں کچھ انجینئر بھی ہیں اچھا وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں ان سے کہیں ان کا من کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے معلوم کر کے بتاؤ اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم کے کہتا ہوں میری ملاقاتیں بہت زیادہ اس قبیلے کے لوگ ہوئی ہیں انہی حدیثوں کو سامنے رکھ کر میں نے ان کی ملاق سے ملاقاتیں کی ہیں اللہ کی قسم میں نے ملاقاتیں جن سے بھی کی ہیں سب مجھے اہل حدیث ملے ہیں سب موحد ملے ہیں اس قبیلے کے لوگ آج بھی آپ ملے تو صحیح سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن سب توحید پر قائم ہیں سب اہل حدیث ہیں آپ اس قبیلے کے کچھ لوگوں کو جانتے ہیں اچھی طرح آپ لوگ جانتے ہیں عظیم ہستیاں یہاں سے چلی گئی ان کو بھی آپ جانتے ہیں بیت اللہ اور مسجد نبی کے جو چیئرمین تھے شیخ عبداللہ اللہ بن سب رحمہ اللہ ابھی جو فوت ہو گئے ہیں وہ بھی بنو تمیم کے ہیں شیخ شرائم جو بیت اللہ کے امام ہیں شیخ سرائم یہ بھی کیا ہیں بنو تمیم قبیلے کے فرد ہیں شیخ عبدالرحمان سدائے جانتے ہو کون نہیں جانتا یہ کون ہے بنو تمیم قبیلے کا ہے شیخ ابن باز برو تمین قبیلے کے تھے ان کی منحج کو نہیں جانتے شیخ عبدالرحمان سدائے آئے تھے لاہور میں ان کی تقریر آج بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے اب اس تقریر کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے اس نے لاہور میں کھڑے ہو کر واضح کہا تھا لوگوں زمین کی پیٹھ پہ زمین کی پشت پہ اہل حدیث ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کی جماعت ہے یہ اللہ کی جماعت ہے اہل حدیث اللہ کی جماعت ہے اللہ کی نبی کی جماعت ہے یہ بنو تمیم قبیلے کے لوگ ہیں اے دن میں نے دوستوں سے کہا اس وقت سعودی عرب میں بنو تمیم قبیلے کے سب سے بڑے بزرگ کون ہیں سب سے بڑے بزرگ جو حیات ہوں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا شیخ عبد الرحمان سدیس کے باپ ہیں شیخ عبدالمان سدیس کے والد عالم بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں میرے نوجوان دوست ہیں حسین ان کا نام ہے شیخ آپ جانتے ہیں حسین انہوں نے کہا میں آپ سے ملاقات کروں گا میں گیا بزرگ مسجد میں بیٹھے تھے میں گیا حالانکہ بزرگ ابھی فوتوں بزرگ تھے نحیف تھے جب میں کیا احترام ان لوگوں کو میں دیکھے کھڑا ہو گیا وہ کیا، میرے بوسے لیے ان کو پتا نہیں میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں جب بیٹھے تو انہوں نے بتایا اور انہیں کہا بیٹا آپ نے اگر میرا شجر نصب صحابی اکرا بن حابس جس نے اللہ کی نبی کا دروازہ کھٹکھایا تھا مجھ سے لے کر اکرا بن حافظ تک جس پہ قرآن نازل ہوا جو بتایا آپ کو اس کافلے کا امیر حابث تھا. کہ مجھ سے لے کر اکرا بن حافظ رضی اللہ تعالی تک شجرا نصب دیکھنا ہو میرے بیٹے عبداللہ اللہ عبد کے دفتر میں جاؤ پورا شجر نصب لکھا ہوا ہے یہ لوگ ہیں حق کو پہچانیے حق پر کیچڑ مت اچھالیے حق کو قبول کیجیے یہ دنیا فانی ہے چلا جانا ہے تو یہ کافلہ تھا اس پر یہ آیت نادل ہوئی جس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیت <تصفح> اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک اللہ و ان محمد عبداللہ ورسول اما بعد و ان احسن کلام کلام اللہ و خیر حدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرل موری بودا ساتوہ و کل محسد بدا و کل بدات ان ذراح و کل ذراح ہمارے محترم الشیخ عبدالغنی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ ان کو لمبی عمر دے ان کا سایہ ہم سب پر قیم رہے ان کی بڑی خدمات ہیں مجھے ابھی جب میں مسجد میں داخل ہوا مجھے اطلاع ملی ان کا نوجوان داماد رات فوت ہو گیا پیر کرونی میں اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس نوجوان کو غریق رحمت فرمائے اللہ اسے کروٹ کروٹ اپنی رحمت میں جگہ دے اس کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ ما فرما دے اللہ تعالی ہمارے شیخ محترم کو اور جملہ لواحقین کو سب کو صبر جمیل تا فرمائے اور جتنے فوت ہو گئے اللہ سب سے راضی ہو جا اقولوں کو لہٰذا وحمد للہ